الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے خلعطان انسانی کیا آیا ہے انسان پر عین ایسا وقت میں دہری زمانے میں سے لم یکن کے نہیں تھا وہ شعی کوئی چیز مذکورہ ذکر شدہ یہ استحکام تقریری ہے بناخلق نہ ہو قلق نہ ہم نے پیدا کیا انسان کو بال نقبت ہم شاجن ملے جلے نقطے سے ذائقوٹ سے <سئلس> نقطلی ہی ہم اس کو آزماتے ہیں بنایا سمی ام بصیرہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا امنا ہدعنا حسبہ بشک ہم نے اس کو ہدایت دی راستے کی اما شاکرہ یا تو شکر کرنے والا ہو وہ اما کپورا یا نا انا و اور و اور بڑھتی ہوئی آن. آنا کا ایسے, ایسے جام سے کانزاجوہ کے جس میں میلونی ہوگی کاپورا کاپور کی یعنی کاپور ملا ہوا ہوگا وہ ایک چشمہ ہے یشراب وا پیئں گے اسے عباد اللہ اللہ کے بندے یفجرونہا تفجیرہ وہ اس کو چلائیں گے چلانا یا بہا لے جائیں گے بہا لے جانا یوفونا بن نظری وہ پوری کرتے ہیں نظر کو وے خواب ہونا وہ ڈرتے ہیں یومن ایسے دن سے کان شر روح کا جس کا شر ہے مستطیرہ بہت زیادہ پھیلا ہوا وَيُطْعِمُونَ اور وہ کھلاتے ہیں علا ہی اس کی محبت پر مسکین کو و اور یتیم کو و اور قیدی کو ان نمان چھیلا بے شک ہم تو تم کو کھلاتے ہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا مندی کے لیے اللہ کے چہرے کے لیے لال اردم نہیں ہم چاہتے تم سے جزا ان بدلا ولا شکورا اور نہ ہی شکریہ نقاب میں ربینا بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے یوم اور بچا لی اللہ تعالیٰ نے ان کو شر اداری کر اس دن کی مصیبت سے اس دن کی شر سے وَلَقْتَاهُمْ اور انہیں دی نظراتاً خوشی تازگی و وسرورا اور خوشی وَجَزَاهُمْ اور ان کو جزا دی بِمَا سَبَارُوا ان کے سبر کی وجہ سے جنتاً جنت وحریرہ اور ریشن متقعین افیہا وہ تقیہ لگائے ہوں گے اس میں علالآرائب تختوں پر لا یار پیہا نہیں وہ دیکھیں گے اس میں شمسن سورج والازم لازم حریرا اور نہ ہی سردی یعنی کہ نہ گرمی نہ سردی سخت سردی وادانی اور چھکے ہوں گے ان پر لالوہ اس کے سائےب عبداللت خطوف اور متی کیے جائیں گے یا تعبے کیے جائیں گے ان کے ہوشیں تزلیلہ تابے کیا جانا چاندی کے برتنوں کے ساتھ اور آبھورے پیالے کانت کواریرا جو شیشے کے ہوں گے کباریرا بن فطا ایسا شیشہ جو چاندی سے بنا ہوگا تنداروحا تقدیرہ انہوں نے اس کا خوب اندالہ کر رکھا ہے اندالہ کرنا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسَن وہ پلائے جائیں گے اس میں ایک ایسا جام کانا مزاجوحا جس کی ملونی ہوگی زنجبیلہ سند یا ادرک عینن ایک چشمہ ہے فیہا اس میں تُسَمْا جس کا نام ہے سلسبیلہ سلسبیل وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ اَر اللومه کے ان پر ولدان لڑکے مخلدون ہمیشہ رہنے والے اذا را ایتہ جب تو ان کو دیکھے گا حسبتا ہم ان کو سمجھے گا لؤلؤن موتی منثورا بکھرے ہوئے و اذا را ایتہ جب تو دیکھے گا فل مار ایتہ وہاں دیکھے گا نعیمن نعمتیں و ملکن اور بادشاہت کبیرہ بہت بڑی علیہم ان پر ثياب و سندس باریک ریشم کے کپڑے ہوں گے خدر سبز وشتورک اور موٹے ریشم کے الو اور وہ پہنائے جائیں گے عصابات تنگن من در ان سونے کے و اور پلائے گا ان کو ربو منک رابطہ شراب انتہورا پاکی مشروب ان نہ بے شک یہ کان رقم جزا ہے تمہارے لیے بدلہ و کانسائی عمر تمہاری کوشش ہے مشکورہ قدر کی گئی ع قرآن بشپ نے نازل کیا ہے آپ پر قرآن تنزیلا نازل کرنا بحبت اپنے رب کے فیصلے کے ولا تطع اور نہ تو رات کے وہ حصے میں اس کے لیے سیدا کر وسب اور تصویر بیان کر لئی طبیلا لمبی رات ان بے شک یہ لوگ طا پسند کرتے ہیں جلدی ملنے والی چیز کو و ی دارونا غارہا اور پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اپنے یومن سپیلا ایک بوچل دن کو نحلو خلقناہم ہم نے ان کو پیدا کیا ہے واشددنا اسرہم اور مضبوط بانھا ہے ان کے اعراض کو واذا شئنا اور جب ہم چاہیں گے بدلنا سارہہم ہم تقدیر کر دیں گے ان کی مثالوں کو تبدیلا تبدیر کرنا انشک یہ نصیحت ہے اور تم نہیں چاہتے اللہ مگر ائی شاہ اللہ یہ مگر یہ کہ اللہ چاہے بے شک اللہ تعالی کا آنا ہمیشہ سے ہی ہے علی خوب جاننے والا حکیمہ بہت زیادہ حکمت والا یودھ خلوم شا کی رحمت ہی داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں وہ ظالمین اور جو ظالم ہیں اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے ان کے لیے عذابً علیما عذاب دردناک